يا أيه الذي نَ آمنُ التق الللهه حَقَّ تُ قاتِهِ وَلا تموتُ الن إلاا وَأَتُم مُسلمون يا أيهناسُتَّقُ رَبَّكُم الذي خللَقَُم منِ ننفس وَاحد وَخَلَقَ مننهَا زَووجَهاَا وَبَثَّ منهُما رِرجًا كثير وَنِساء وَاتَّقُ الله الذي تَسأَلُونَ بهِهِ والالْأررحام إن الله كانََ عَلَكمم رقيبا قولا محترم اسلامی بھائی ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام کی زندگی کے عظیم واقعات کا بیان ہو رہا تھا کہ اللہ کے نبی ابراہیم علیہ السلام نے کس قدر بہادری اور شجاعت سے اللہ رب العالمین کے راہ میں ایک عظیم کارنامہ انجام دیا کہ جب قوم کو پورے طور پر سمجھا چکے لیکن قوم کے لوگوں نے بتوں کی عبادت کے بتوں کی عبادت پر جمے رہے اور اللہ کی توحید سے انکار کیا تو اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے ایک راستہ پایا جس سے قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید سمجھا سکیں لیکن وہ راستہ بڑا پرخطرناک تھا اس پرخطر راستے کو اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے اپنا ہی لیا پوری دنیا میں اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کے علاوہ کوئی بھی شخص توحید پر نہیں تھا آپ کے بھتیجے لوت علیہ السلام ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام پر ایمان لا چکے تھے اور اللہ نے انہیں بھی نبوت سے نوازا تھا تو لوت علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام بس یہی دو شخصیتیں تھیں جو اللہ کی توحید پر تھے تو ایسے دور میں اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ قوم کو سمجھانے کے سارے راستے بند ہو چکے ہیں تو آپ نے ارادہ کر لیا کہ ان کے بتخانے میں داخل ہو کر ان کے بتوں کو توڑ دیں واقعہ گزر چکا ہے تفصیل سے کہ اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلام بتخانے میں داخل ہوئے بتوں کی طرف دیکھا ماں کم لاتم تم بات کیوں نہیں کرتے ہو اللہ تکون یہ کھانے تمہارے سامنے رکھے ہوئے ہیں انہیں کھاتے کیوں نہیں ہو پھر اس کے بعد ابراہیم علیہ السلاط والسلام نے بتوں کو توڑا اور اس ہتھیار کو جس سے بت توڑے گئے تھے ابراہیم علیہ السلام نے بڑے بت کے پاس رکھ دیا جب قوم کے لوگ آئے آ کر انہوں نے کہا ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام سے اے انطف التحاد اب الحطین یا ابراہیم اے ابراہیم کیا تم نے ہمارے بتوں کا یہ حشر کیا ہے تو ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے بڑے ہی سنجیدگی سے جواب دیا بل عل کبی رحم بلکہ ان کے بڑے نے یہ کام کیا ہوگا اگر تم پوچھنا چاہو تو اس سے پوچھ لو تو ابراہیم علیہ صلاحت والسلام نے یہ بات اپنے بچاؤ میں نہیں کہی تھی کیونکہ قوم کو بھی یہ معلوم تھا کہ یہ بڑا بت یہ کام نہیں کر سکتا تو یہ کوئی جھوٹ نہیں تھا کیونکہ جھوٹ حقیقت کے خلاف بیان کرنے کو جھوٹ کہتے ہیں اور ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام جس انداز سے یہ بات بت پر ڈال رہے تھے حقیقت کے خلاف کوئی بات نہیں تھی آپ حقیقت چھپانا نہیں چاہتے تھے کیونکہ حقیقت اگر آپ چھپانا چاہتے تو بڑے بت پر وہ بات نہیں ڈالتے کیونکہ قوم بھی جانتی تھی کہ یہ کام بڑا بت نہیں کر سکتا اور ابراہیم علیہ اللاۃ والسلام اپنے مقصد میں کامیاب بھی ہو گئے لوگوں نے کہا کہ تم تو جانتے ہو کہ یہ بات نہیں کرتے ہیں تو ابراہیم علیہ سلاۃ نے اسی موقع کو غنیمت سمجھ کر قوم کو سمجھایا افت ما لا ينفعكم امولا ولا يضركم القم ولی ولما تعبدون پھر ایسی چیزوں کی عبادت کیوں کرتے ہو جو نہ تمہیں نقصان پہنچا سکتے ہیں نہ فائدہ ان پر آئی ہوئی پریشانی کو وہ دور نہیں کر سکے اپنی تباہی کو وہ اپنے سے ٹال نہیں سکے اپنے آپ کا وہ بھلا اور اپنے آپ کا وہ نقصان برداشت نہیں کر سکتے یا سنبھال نہیں سکتے یا ٹال نہیں سکتے تو بھلا وہ تمہیں کیا فائدہ پہنچائیں گے بھلا وہ تمہیں نقصان سے کیا بچائیں گے اف لکم ولما تعبدون میں اف کہتا ہوں تم کو اور تمہارے معبودوں کو افلا تعقلون کیا تمہیں سمجھ نہیں آتی ہے یعنی یہ چیز اتنی واضح ہے جسے سمجھانے کی ضرورت بھی نہیں ہے پھر بھی تم لوگ سمجھتے نہیں ہو فقبل اللہ ضفن اللہ فرماتا ہے کہ وہ سب دوڑتے ہوئے ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کی طرف آگے بڑھے پھر اس کے بعد انہوں نے کہا اللہ فرماتا ہے قلبن الرح بنیاں فعل اوہ فل جہیم فرادی قیدن فضا النحم السفلیم وہ لوگ آپس میں کہنے لگے کہ ایک عمارت بناؤ پھر اس کو آگ کے ڈھیر میں ڈال دو ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام کو بہرحال انہوں نے ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کو جلانے کا مکمل طور پر پلان کیا اللہ فرماتا ہے دوسرے مقام پر کال سرو علیم ان کنتم فاین انہوں نے کہا کہ اس کو جلاؤ جلا کر اپنے معبودوں کی مدد کرو اگر تمہیں کرنا ہو تو ایسا ہی کرو کل علی ابراہیم ہم نے کہا کہ اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا وہ ارادو بھی کئی دن فج انہوں نے ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام کے خلاف سازش کی ہم نے انہیں کو نقصان میں ڈال دیا تو یہ جو واقعہ ہے ابراہیم علیہ السلات والسلام کی زندگی کے عظیم واقعات میں سے ایک واقعہ ہے ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے پیار محبت اور بحث مباحثے کے سارے طریقے مکمل کر لینے کے بعد اسی طریقے کو آپ نے کارگر سمجھا اور آپ نے وہ کام کیا جس سے قوم کو غصہ آ گیا اور قوم کے لوگوں نے ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام کو جلانے کا پورے طور پر بندوبست کیا احادیث میں ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام کے اس جلائے جانے کے واقعے کی کچھ تفصیلات بیان کی گئی بعض روایات کے مطابق ان لوگوں نے ابراہیم علیہ اللاۃ والسلام کو جلانے کے لیے ایندھن اور لکڑیوں کا جمع کرنا شروع کر دیا اور بات یہاں تک پہنچی کہ اگر کوئی عورت کسی پریشانی میں مبتلا ہو جاتی تو نظر مانتی تھی کہ اگر مجھے میری آئی ہوئی پریشانی سے چھٹکارا ملے تو ابراہیم کو جلانے کے لیے لکڑیوں کا کٹھا جو ہے بھیجوں گی تو اس طریقے سے بہت ساری لکڑیاں جمائی گئیں پھر اس کے بعد آگ لگائی گئی منجنیخ کے ذریعے ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام کو آگ میں پھینکا گیا ابراہیم علیہ سلاۃ وسلام مکمل اطمینان کے ساتھ رہے بخاری شریف کی روایت ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ کے ارد گرد کفار کے لشکر کو جمع دیکھا تو آپ نے فرمایا حسب اللّہ ونعم الوکیل اللہ تبارک و تعالی کافی ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ وکالت کے لیے کافی ہے یعنی اس کے علاوہ کسی کی ہمیں حاجت نہیں ہے اور آپ نے فرمایا کہ جب ابراہیم کو آگ میں ڈالا گیا تو ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام نے بھی یہی کہا تھا اللہ تبارک و تعالیٰ پر جو اعتماد اور بھروسہ کرتا ہے اللہ اس کی مدد کے لیے کافی ہوتا ہے وہ میں یہ توقل اللہ فہو حسب جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ تبارک و تعالی اس کی مدد کے لیے کافی ہے جب مکہ کے مشرقین بہت بڑا لشکر مدینے کے گرد جمع ہوا اس وقت کا عالم بھی بہت ہی زیادہ خوفناک عالم تھا بات اتنی زیادہ سخت ہو چکی تھی کہ لوگ ایک دوسرے کو ڈرا رہے تھے قرآن میں اللہ تبارک و تعالی نے اس وقت کا جو منظر بیان کیا ہے وہ کچھ اس طریقے سے ہے کہ وہ لوگ ہلا دیے گئے وہ ظلزیلو ان لوگوں کو ہلا دیا گیا عطایق رسول ودینا متا نسول اللہ یہاں تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور مومن کہنے لگے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی دوسرے مقام پر اللہ نے کہا وہ بالاغل غلوب الحناج لوگوں کے جو دل ہیں ان کے حلق تک آگئے یعنی صبر اس کی آخری حد کو پہنچ گیا لیکن اس وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب اللہ و نعم الوکیل کہا تو ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام پر جو پریشانی آئی تھی اسی طریقے کی تھی کوئی مددگار نہیں تھا بعض روایات میں ہے یعنی وہ ثابت روایتیں نہیں ہیں کہ جبریل علیہ سلاۃ والسلام نے ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام سے آ کر درخواست کی کہ کیا میں آپ کی کچھ مدد کروں تو ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام نے کہا کہ اگر آپ کی طرف سے ہے تو مجھے حاجت نہیں ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سعید بن جبیر رضی رحمۃ اللہ علیہ مفسرین صحابہ میں سے ہیں فرماتے ہیں کہ میک علیہ السلام اس انتظار میں تھے کہ اللہ کب بارش کا حکم دے گا کہ میں بارش برسا کر اس آگ کو بجھا دوں لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم میکائے کے بجائے آگ کو ملا یا نارکونی بردن و سلامن علیہ ابراہیم کے اے آگ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹھنڈک کے ساتھ سلامتی کا بھی ذکر کیا اگر اللہ تبارک و تعالی آگ کو صرف ٹھنڈی ہونے کا حکم دیتا تو اتنی ٹھنڈی ہو جاتی جس سے ابراہیم علیہ السلام کو تکلیف ہو سکتی تھی اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے ٹھنڈک کے ساتھ سلامت کا بھی اللہ نے تذکرہ فرمایا بہرحال ابراہیم علیہ السلات والسلام کو آگ میں ڈالا گیا اللہ فرماتا ہے وہ ارادو بھی قیدہ فج الم <الْأَخْصَرِينَ> ہم نے ان لوگوں نے ابراہیم علیہ السلام کے خلاف مکر کیا سازش کی لیکن ہم نے انہیں نقصان میں ڈال دیا وہی نقصان میں مبتلا ہوئے کیونکہ ابراہیم علیہ السلاۃ پر آگ کی وجہ سے کوئی نقصان نہیں آیا آپ کو کوئی نقصان نہیں اٹھانا پڑا بلکہ من حال بن عامر رحمتہ اللہ علیہ سے روایت ہے فرماتے ہیں کہ رسول ابراہیم علیہ السلط نے فرمایا کہ میں نے اپنی زندگی کے جو بہترین دن گزارے ہیں وہ آگ کے دن ہیں یعنی اس سے زیادہ اطمینان اور سکون کے دن اس سے زیادہ خوشگوار دن میں نے نہیں گزارے ہیں یہ تفسیری تفسیر کی روایت ہے تفسیر تبری کی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ثابت جو ہے حدیف نہیں ہے ہو سکتا ہے اسرائیلیات سے ہو اللہ تبارک و تعالی بہتر جانتا ہے بہرحال انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی وہ خود نقصان میں مبتلا ہو گئے یعنی اتنی ساری انہوں نے محنت کی ان کی محنت کارگر نہیں ہوئی ساری قوم مل کر ایک آدمی کو جلانا چاہی اللہ تبارک و تعالی نے بچا دیا اتنا بڑا معجزہ انہیں دکھلایا گیا اس کے بعد تو انہیں ایمان قبول کرنا چاہیے تھا کفر پر ڈٹے رہے جس کی وجہ سے ان کی آخرت تباہ ہو گئی تو دنیا بھی تباہ ہوئی آخرت بھی تباہ ہوئی اس سے بڑا خسارہ کیا ہوگا وہ ارادو بھی قیدہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلات کے خلاف سازش رچی وجہ اللہسرین انہیں کو ہم نے نقصان میں ڈال دیا اس آگ کے سلسلے میں کچھ صحیح روایتیں بھی ہیں ان میں شریک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں یہ بخاری شریف کی روایت ہے بخاری کی صحیح روایت ہے فرماتی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چپکلی کو مار دو اسے احادث میں فوئی سکہ بھی کہا گیا ہے یعنی فاسق بدکار اس کو مارنے کا حکم دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اور فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام کو جلانے کے لیے جو آگ لگائی گئی تھی اس آگ کو بھڑکانے کی کوشش کر رہی تھی یعنی کس سے کتنا نقصان ہوتا ہے وہ اہم نہیں ہے اس کی سوچ اہم ہے چپکے چپکیری پھوکے گی تو کتنی آگ بھڑکا سکے گی لیکن اس کے نفس میں شرارت ہے اس کے نفس میں اچھے لوگوں کو تکلیف پہنچانا اور نقصان پہنچانا ہے اسی لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے مارنے کا حکم دیا ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ایک نیزہ تھا جس سے وہ چپکلیوں کو مارا کرتی تھیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سناتی تھی کہ وہ ابراہیم علیہ السلط وسلم کے لیے لگائی گئی آگ کو بھڑکانے کی کوشش کر رہی تھی جبکہ دوسرے جانور اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہے تھے تو یہ صحیح روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت روایت ہے اور اللہ تبارکو تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ بات بتلا دیا تو ہم تمام کو اس پر ایمان ضروری ہے کہ ہم اس پر ایمان لائیں کوئی آدمی ایسی روایات کا مذاق نہ اڑائے کیونکہ بات صرف چپکیلی کی نہیں آگ کی نہیں بلکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دی گئی خبر کی ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی بیان فرماتے ہیں وہ اپنی طرف سے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے بیان کرتے ہیں بہرحال ابراہیم علیہ اللہۃ وسلم کی زندگی کے عظیم واقعات میں سے واقعہ ہے بتوں کو آپ نے توڑا قوم کے لوگوں نے جلانے کی کوشش کی اللہ تبارک و تعالی نے آگ کو ٹھنڈی اور سلامتی والی بنا دیا اور اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام سلامتی کے ساتھ جو ہے آگ سے نکلے ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کی زندگی کے عظیم واقعات میں سے ایک واقعہ ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کا مناظرہ ہے جو آپ نے بادشاہ وقت نمرود کے ساتھ کیا تھا وہ اس وقت کا بہت ہی بڑا بادشاہ تھا طاقتور بادشاہ تھا بلکہ امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں پوری دنیا پر چار لوگوں نے حکومت کی ہے پوری دنیا پر جس میں سے دو اللہ کے نیک بندے ہیں اور دو اللہ کے نافرمان اور کافر بندے ہیں دو نیک بندے ذوالقرن اور سلیمان علیہ السلام ہیں اللہ تعالی نے ان دونوں کو حکومت عطا کی تھی اور دونوں نے پوری دنیا پر حکومت کی بلکہ سلیمان علیہ سلاسلام کے حکومت جیسی حکومت کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا آپ کی حکومت جو ہے صرف انسانوں پر ہی نہیں بلکہ جنات چرند پرند سب پر تھی ہواؤں پر بھی اللہ تبارکو تعالی کی مرضی سے آپ کا حکم چلتا تھا تو ذلقرن اور سلیمان علیہ السلام یہ دونوں نیک بادشاہ گزرے ہیں سلیمان علیہ السلام بادشاہ کے ساتھ جو ہے نبی بھی تھے اور دو بدبختوں نے بھی اس پوری دنیا پر حکومت کی اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا عارضی ہے اور اللہ تبارکو تعالیٰ نیکوں کو بھی دیتا ہے بروں کو بھی دیتا ہے اگر دنیا اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی اللہ کا فضل ہوتا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے خیر کی چیز ہوتی تو صرف مومنوں کو عطا کرتا کافروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں دیتا ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کو آگ میں ڈالا جا رہا ہے اور ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام اپنی مرضی سے قوم کا دفاع نہیں کر پا رہے ہیں اسی دور میں ایک کافر ہے جسے اللہ تعالی نے پوری دنیا کی حکومت دے دی جی. ہے خلیل ہیں <تصفح> بعض روایات میں ہے کہ کبھی کبھی گھر میں فاقے ہوتے تھے کئی کئی دن کے اللہ تعالیٰ نے دنیا نہیں دیا لیکن نمرود کو اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا پر حکومت عطا کیا پوری دنیا پر بادشاہت دی اور چوتھا آدمی جسے دنیا پر حکومت دی گئی تھی وہ بخت نثر تھا تو یہ چار لوگ ہیں سلیمان علیہ السلام ذلکرن نمرود بخت نثر جنہوں نے پوری دنیا پر حکومت کی تو نمرود کو اللہ تبارک و تعالی نے جب حکومت سے نوازا سلطنت اور تخت کے نشے میں چور ہو کر غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گیا اور اس نے آخرت کے بجائے دنیا سے دل لگایا اور اس کے غرور نے اسے اس حد تک پہنچا دیا کہ اپنے آپ کو یہ جو ہے رب تصور کرنے لگا نعوذ باللہ اپنی عبادت کی طرف لوگوں کو بلانے لگا قرآن پاک میں اللہ فرماتا ہے بھلا تم نے وہ شخص کو نہیں دیکھا جو اپنے ملک کے نشے میں اپنے ملک کی وجہ سے یا بادشاہت کے غرور میں ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام سے اللہ کے بارے میں جھگڑ پڑا یعنی اس میں یہ ہے کہ وہ خود ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام سے الجھا ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام سے بحث اور مناظرہ کرنے لگا اذ قال ابراہیم, ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام نے کہا کہ میرا رب وہ ہے جو زندگی اور موت دیتا ہے تو اس نے کہا کہ میں بھی زندگی اور موت دیتا ہوں بہت سارے مفسرین نے اس واقعے کو اس طریقے سے بیان کیا ہے کہ اس کے سامنے دو آدمی پیش کیے گئے جن کو سزائے موت جو ہے جن کی سزائے موت طے ہو چکی تھی تو ایک کو قتل کر دیا کہا کہ میں نے موت دیا دوسرے کو چھوڑ دیا کہا کہ اس کے حق میں موت کا فیصلہ تھا میں نے اسے زندگی دے دی تو اس کے حماقت کی یہ انتہا تھی کہ وہ اسے موت اور زندگی دینا سمجھتا تھا تو ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام نے اس کی حماقت کو ظاہر کرتے ہوئے لوگوں پر جب مناظرہ کر رہا تھا تو ایک ایسا سوال اس کے سامنے کھڑا کر دیا جسے وہ کیا کوئی بھی نہیں کر سکتا ابراہیم علیہ سلاط وسلام نے اسے سمجھانے کی کوشش نہیں کی کہ یہ موت دینا نہیں ہے یہ زندگی دینا نہیں ہے تم نے جسے زندگی دی ہے جب اس کی موت آ جائے گی وہ مر جائے گا اس کی موت ابھی لکھی ہوئی تھی کیونکہ مناظرے میں سمجھانے سے زیادہ سامنے والوں کو سمجھانا مقصد ہوتا ہے اور سامنے والے کو لاجواب کرنا مقصود ہوتا ہے اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلط نے فرمایا فَإنَّ اللَّهَ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ المشر بِهَا من الْمَغْرِبِ اللہ و تعالی سورج کو مشرق سے نکالتا ہے تو اس سورج کو مغرب سے نکال دے سب و ہی چندی اللہ فرماتا ہے کہ کافر لا جواب ہو گیا والله لا يهد القوم اللہ دل قوم المین اللہ تبارک و تعالی ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا پھر اس کے بعد اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ اللہۃ والسلام السلام ملک کے شام کی طرف ہجرت کر گئے یہ سب واقعات جو ہے بابل عراق انہیں علاقوں میں جو ہے پیش آ رہے تھے جو نمرود تھا وہ بابل میں تھا بابل کا بادشاہ تھا اور بابل اس وقت کہاں ہے ترکیہ کے علاقے میں ہے اور ابراہیم علیہ السلاط والسلام کی ولادت ار نام کے مقام پر ہوئی جو عراق کے علاقوں میں سے تھا تو اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کی دعوت کا دائرہ وہاں پر تھا جب قوم نے آپ کی بات ماننے سے انکار کیا مناظرہ بھی آپ نے کیا کوئی جو ہے اس کا نتیجہ نہیں نکلا باپ کو آپ نے پیار سے سمجھایا تو اس نے جو ہے ماننے کے بجائے ابراہیم علیہ السلات والسلام کو دھمکی دی کہا ارجمن کا میں تمہیں رجم کر دوں گا تمہیں سنسار کر دوں گا تو اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ جو ہے ملک شام کی طرف ہجرت کر گئے اور ملک شام میں ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام کی زندگی کے آثار میں سے کیا نشانیاں ہیں بیت المقدس اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلاط والسلام کا بنایا ہوا بیت المقدس اور خانہ کعبہ اور بیت المقدس کے بیچ چالیس سال کا فرق ہے یعنی پہلا گھر جو بنایا گیا وہ مکہ مکرمہ میں خانہ کعبہ ہے اس کے چالیس سال بعد جو ہے مسجد اقصیٰ بیت المقدس بنائی گئی ملک شام میں ہے تو ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام ملک شام کی طرف جو ہے ہجرت کر گئے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے فآمن لہو لوت ابراہیم علیہ السلاۃُ السلام پر لوت ایمان لائے وقال انی اِنّی الی الاَ ربی انہو هو ہُ علع الحکیم تو ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کہنے لگے کہ میں اپنے رب کے لیے ہجرت کرنے والا ہوں بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ غالب اور حکمت والا ہے وہ وحب اسحاق ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو اسحاق عطا کیا وَيَعْقُوبُ اور یعقوب بھی دیا وجہ فیضرتی نبوۃ اول کتاب اور بڑا فضل ہم نے ان پر یہ کیا کہ نبوت اور کتاب کا سلسلہ انہی کی نسل میں برقرار رکھا وہ اجره اجاحو ف دنیا ہم نے دنیا میں بھی ان کے اعمال کا ان کو سلا دیا وہ انََََََََََ آخرت المین صالحین اور وہ آخرت میں صالحین میں سے ہوں گے تو دنیا میں صلا اللہ تبارک و تعالی نے یہ دیا کہ ابراہیم علیہ السلاۃُ السلام کی ذریت میں نبوت اور کتاب کا سلسلہ چل پڑا جتنے بھی انبیاء ابراہیم علیہ السلام کے بعد بھیجے گئے وہ ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام کی نسل سے تھے جتنی کتابیں اتاری گئی وہ انہیں انبیاء پر تھیں جو ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کی نسل سے تھے تو یہ ایک بڑا اجر ہے اللہ تعالی کا فضل ہے جو اللہ نے دیا اسی طریقے سے ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کے جو مقدسات انہوں نے بنائے اسے اللہ تبارک و تعالی نے مشاعر کا درجہ دیا مقام ابراہیم خانہ کعبہ زمزم صفا اور مروہ یہ ساری چیزیں ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام سے ہی جڑی ہوئی اور اللہ تبارک و تعالی نے آپ صلی اللہ علیہ علی... آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام کی ملت کی اتباع کریں تو یہ ابراہیم علیہ اللاۃ وسلام پر اللہ کا فضل و انعام ہے ہم مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا کہ اپنے نماز میں ہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جس طرح صلاح و سلام پڑھتے ہیں اسی طریقے سے اللہ کے خلیل ابراہیم علیہ السلاط والسلام پر بھی و سلام پڑھیں تو اس طریقے سے دنیا میں بھی آپ کو جو ہے بہت سارا اللہ تبارک و تعالی نے اجر عطا کیا اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ سلاۃ وسلام سے اجر کا وعدہ فرمایا دوسری جگہ پر اللہ فرماتا ہے ونہلوۃ بارکن فیلال ہم نے ابراہیم کو نجات دی بچا لیا اس زمین سے جہاں پر جو ہے بتوں کی عبادت ہوتی تھی ستاروں کی عبادت ہوتی تھی لوت کو بھی بچا لیا اور انہیں اس زمین پر بھیج دیا جس زمین پر ہم نے ساری دنیا والوں کے لیے برکتیں نازل فرمائی ہیں کون سی زمین ہے وہ ملک شام کی سرزمین جہاں پر بیت المقدس ہے قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کی برکتوں کا دوسری جگہ بھی ذکر کیا ہے سبحان اللہ ذی اثر بعمدہ من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي بارکنا حولہو ہم نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات کے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصى کی سیر کرائی جس کے اطراف میں برکت اتاری گئی ہے تو یہ مبارک زمین ہے ملک شام کی اور ملک شام کی فضیلت میں بہت ساری حدیثیں ہیں بہت ساری حدیثیں ہیں جو ملک شام کی فضیلت کو واضح کرتی ہیں وہ نہ لہو اس آق و یاقوب نہ و کلن جا اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے ابراہیم کو اسحاق اور یعقوب زیادہ عطا کیے یعنی یہ نجات عارض مقدس کی طرف لے جانا اس کے علاوہ ایک زیادہ چیز ہم نے یہ دی کہ انہیں اسحاق اور یعقوب بھی دے دیے وجہ اللہ امت یادونبی امرنا و اوہینہ الََََََََََََََََََََ فیلخی و عقٰ مصلہ و ایطا ازکتِ و قابل اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے انہیں امام بنا دیا جن کی لوگ اقتدا کرتے ہیں جن سے لوگ ہدایت کا راستہ پاتے ہیں و اَََین الحمفعل الخیرات ہم نے ان کی طرف وحی کی یعنی اسحاق اور یعقوب علیہ الصلاۃ التسلیم کی طرف کہ وہ نیکی کے کام کریں نماز قائم کریں زکوٰۃ ادا کریں وہ قانول عابدین اللہ فرماتا ہے کہ وہ ہمارے عبادت گزار بندے تھے تو اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام اپنی بستی سے ہجرت کر کے ملک شام کی طرف آئے ملک شام میں آپ بسے رہے پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ اللاۃ والسلام کو اسماعیل سے نوازا ابھی ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہیں اسحاق اور یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ ضمن آیا ہے ابھی ابراہیم علیہ سلاۃ وسلام ملک شام کی طرف ہجرت کر کے آئے اس وقت تک ابراہیم علیہ سلاۃ والسلام کی اولاد نہیں تھی یہاں پر اس کے بعد جو ہے اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی پھر اس کے بعد لے جا کے آپ نے انہیں مکہ میں بسایا پھر اس کے بعد اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے پھر اسحاق علیہ السلاۃ والسلام کی نسل سے اولاد چلی ورنہ ابراہیم علیہ السلاۃ والسلام کی پہلی اولاد جو ہیں وہ اسماعیل علیہ السلام ہیں اور ان کی ولادت کا بھی جو ہے عجیب واقعہ ہے جس کا ذکر انشاء اللہ اگلے درس میں ہم کریں گے اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان انبیاء علیہم السلط والتسلیم سے سچی محبت عطا فرمائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے آمین صلی اللّہ علیہ نبی محمد وسلم